برحمن ورحمۃ الحمد اللہ وحمد الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن اللہ و رحمۃ اللہ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقتب حضرت سگن تمام خارنم باقی سامین کو صارق مسلم و حفیظ اسلامات کرتے ہیں شکر اللہ سلیہ داس بابو زکہ درخت نمبر پندرہ اور صفحہ نمبر ایک سو نو سے مبارکہ نتہ پہنچا رہا اور آج ہمارے بعد جو ہے کل بھی ہمارا مصارف کے بارے میں تھا خمس کا جو مالیکبار پانچ حصہ جو آپ جن چیزوں پر گروہ مسواج ہوتے ہیں مشورہ نکالنے کے بعد کن لوگوں کو دیا جائے تو ان کا مصرف کیا ہے تو فرمایا ہے چھ گروہ میں تاسم ہوگا ان میں سے دو گروہ ایک اللہ کے حصہ اور ایک رسول کا حصہ یہ دو آپ لوگوں تک پہنچایا ابھی جو ہے آیت کے اندر تھا زویل قربا یعنی زویل قربا کو دیا جائے ایک حصہ تو وہ لوگ زویل قربہ سے کون لوگ میراتے عائد کے اندر موجود تو فرماتے ہیں رسول اللہ کے قربہ داروں کے حصے کے بارے میں تو عامہ کا نلیزی یعنی خمس میں سے جو حساب رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے ضوی القربہ کا ہے اس کا مصرف گفا مشرف ہو اس کا مصرف اسادات اس و اسادات ہے یعنی ضوی القربہ کا مصرف اور حادم اس کا سادات کرام ہے وہادات سے منعقد اس دور میں کون لوگ ہیں وہم ہم بنو حاشم یہ لوگ بنو و ہیں سعادات سے مرد بنو و حاشم ہے حضرت ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا حضرت عبد المطلیب کا باپ ہیں تو حضرت عبد المطلی کا حضرت حاشم سے جو لوگ پھیلا ہے ان کو شادات کہتے ہیں حضرت ہاشم پھر حضرت عبد المطلی ابو طالب اس ان سب سے پھیلے ہوئے حاشم کو ہاں جی کہتے ہیں تو وہ بھی زمانے نے شاذ فرماتے ہیں سادات سے مراد بن و حاشمیں وہم اور یہ وہ شا وفی زبان لہٰذا شاشمت ہمارے اس دور میں اور ابھی بھی ہماری اس دور میں بھی شاست اپنے دور کی بات کریں ہماری دور میں بھی یہی ہے جو شاشد فرما رہے ہیں فرماتے ہیں وفی زبان لہٰذا ہمارے اس دور میں بن و لا یو چدن نہیں پایا جاتا بن و میں سے اللہ بَن عليین مگر عليّى السلام كيا اولاديں جو حضرت حاشم سے پھیلے ہوئے وہ بن و جعفرن يہ حضرت جعفر تيار جو ہے آپ سے پھیلے ہوئے جو اولادیں ہیں ہاں جی وہ بنو ابا حضرت عباس سے پھیلے ہوئے اولادیں ہیں یہی حسیاں ہیں جن کو جو ہے آج دنیا میں شادات کہا جاتا ہے اور جنہیں بھی فاطمی ہیں علوی ہیں ہاں جی تقبی تقوی نقوی ہاں جی جعفری یہ جنہیں بھی سادات سے منصوب اولاد ہیں وہ سب اسی بنی حشم کے اندر آتا ہے بنو وال اسلام اور بنو جعفر کے زمرے میں آتا ہے یا بنوالی کے زمرے میں یا بنو عباس کے زمرے میں آ جاتا ہے تو ہمارے تمام شادات کا سلسلہ نسب انہیں حصیوں پہ اس وقت ہمارے برطان میں جو نرواشی دنیا میں جو شادات ہیں وہ سب کے سب بن علی میں چلی جاتی ہے علیہ السلام کے اولادوں تک جاتا ہے کیونکہ بارہ اماموں میں سے زیادہ تر امام مسۂ قاظم علیہ السلام یا اس کے بعد امام محمد تقی علیہ نقی انہیں کے اولادوں میں سے ہے ہمارے جتنے بھی قاضمی مصحفی شادات ہیں ہمارے سب امام وسیح قاظیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے تو یہ سب آگے جا کے بنوالی میں چلے جاتی ہے تو علیہ السلام کے اولادوں میں شامل ہے تو بنوالی بنو عبس عالی نے بس جو ہے اس سے مراد یہ اسادات حسین ضبیر قربا سے مراد تو شاس فرماتے ہیں خلا و جدید امام اگر پائے جائے کہ امام فی العالم اسر زمین پہ متصف الب صفات القمال جس میں امامت کے جو صفات ہونے چاہیے صفات کمالی وہ ان سب سے متصف ہو جو شرائط امامت کے لیے بیان فرمائے جیسے نماز جمعہ کے باب میں یا واؤ جہاد کے باب میں جو آئے گا ہاں جی تو امامت کے صفات جو متصف ہیں وہ پایا جائے تو حسباً حساب کے لحاظ سے حسب یعنی وہ ذاتی کا مالات جو کے اندر پائی جاتی ہے نصب سے مت خاندانی یہی ایسا بنو وسعدات بن والی یا بن و اباس میں سے کسی ایک سے نسبت پاتی ہے کسی ایک کے خاندان سے ہیں تو حسب نصب دونوں میں امامت کے اعلیٰ دراجات پہ فائز ہو تو شاذ فرماتے ہیں لارے بھائی میں کوئی شک نہیں ہے انہ حاضر سہم یہ کہ یہ تینوں حصے یعنی اللہ کے حصہ رسول کے حصہ اور طرابتاروں کا حصہ حصہ مسلاسا تینوں تش رہو پھر آئے جا کے اللہ اس حصے کی طرف ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا پھر ان کے اپنی مرضی جہاں وہ مناسب سمجھیں صرف کریں خود استعمال کریں جہاں اور مصرف سمجھیں مناسب سمجھیں خرچ کریں لانہ شرمات فالا وجود امام الفی العالم متسم بفات الکمال حسبِ و نصباً حسب و نصب لحاظ امامت سے متصر صفات والے حسے پائے جائیں عالم میں شاخِ فرماتے ہیں، لارے بھائی اس میں کوئی شخص شبہ ہیں کہ ان حاضر سے, سے یہ تینوں حصہ جو ہے تصر کو پھیرایا جائے گا یہ لے اس امام کو اس کو دیا جائے گا دھیان کیونکہ یہ ہنسی ولی اللہ ہے ہاں اللہ کا ولی ہیں اللہ کا دوست ہے اللہ کے چاہنے والے ہنسی قریب ترین حنسے و خلیفہ اور اللہ کا خلیفہ بھی ہے وعلوم بلّہ وسیف ہیں کیونکہ یہ امام ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی معرفت رکھتے ہیں اور اس کی احکام دین کی بھی معرفت رکھتے ہیں جہان لحاظ ولی اللہ کی تمام صفات کے اندر موجود ہیں ابھی تاریخ الوصول لے اور اللہ تک پہنچنے کے تمام شریعت طریقہ حقت کے تمام راستے بھی جانتے ہیں اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ رسول کا حصہ اور اللہ کے حصہ دونوں کا آغار ہے وہ اقرب العرب وال یہ حسب نصب حال لحاظ سے کامل ہونے کی وجہ سے یہ حصیہ رسول اللہ کا قریب ترین حصی ہے ظاہر میں بھی باطن میں بھی ظاہری باطن دونوں لحاظ سے یہ ہنسی رسول اللہ کا قریب ترین ہنسی ہے لہذا جو ہے یہ اس کے پاس دیا جائے ہم ہاں مثلاً اس بات بنواش دنیا میں اگر جیسا بھی اس بات بھی ہے سادات ہمارے پیران طریقت ہیں تو پھر یہ جی زبی القربا کا حصہ بھی اور سبیل اللہ کے حصہ بھی رسول اللہ کا حسیٰ اس ہسی کے پاس جمع کیا جائے جو کہ اس وقت ہمارے لیے نائب امام کی اہشت رکھتے ہیں ہاں جی تو یہی سب زیادہ حقدار ہے اس کے پاس جمع کی جائے پھر یہ اپنی ضروریات کے مطابق خود بھی خرچ کر سکتے ہیں اور وہ جہاں خیراتی کام ہے ادھر بھی دے سکتے ہیں اس کی مرضی اس کے بعد جو ہے آیت میں آئے تھا و اتامہ یتیم کا احساس اور خوب میں سے جو منگ کا اس کا بہترین مشرف کون ہے وہ ماکان التامہ خوب اش میں سے جو ایسا یتیم کو ہے اور مشرف اس کا سب سے حقدار ترین مثرق یتامہ آل محمد ان آل محمد کے یتامہ ہیں یعنی حضرت علیہ السلام شاہ زہرا سے ان سے پھیلے ہوئے جو اولاد ہیں وہ ہیں ان وہ اگر وہ مل جائے تو ہاں جتراوی ہمارے اندر جو سادات ہیں وہ اسی محمد میں شامل ہو جاتی ہے یہ اسی ان کا سلسلہ یہیں پر پہنچ جاتی ہے تو اگر پائے جائے تو آل محمد کے یتامہ کو دیا جائے تم ان کو و عموجتدت اور اگر عالیہ محمد کے یتامہ نہ مل جائے سادات یتیم نہ مل جائے تو حیاتامہ بنی حشم تو اس سے اوپر جا کے حضرت حاشم سے پھیلے ہوئے یتیموں کو دے دیں بلّم یوجد اگر حضرت حشم سے پھیلے ہوئے یتیم نہ ملے فیاتمہ اولاد المہاجرین تو مہاجرین کے اولادوں کو دے دیں مہاجرین کے اولاد میں سے جو یتیم ہیں ان کو دے دیں مہاجرین کے اولاد جو وہی حستیاں جو مکہ سے مدنے کی طرف ہجرت کیے تھے ہاں جی رسول اللہ کے دور میں ان کو مہاجرین سے تعبیر کرتے ہیں ان کے اولادوں میں سے کوئی یتیم موجود ہے آپ کے پاس آپ کے علاقے میں گاؤں محلے میں اگر سادات نہ ہو ہو ان کے اولاد نہ ہو تو مہاجرین کے اولادوں میں سے جو یتیم ہے ان کو دے دیں وہ لمح یوں جدو اور اگر کے اولاد بھی نہ پائے جائے حیاتمہ اولاد الصار تو مجنے کے جن مومنوں نے آپ رسول اللہ کو مدد کیا تھا ان کو انصار بولتے ہیں آپ کو پناہ دیا مدد کیا تو انصار کے اولادوں میں اس کو یتیم ہے ان کو دیا جائے ہاں جی وہ علم یو جو اگر یہ بھی نہ پا جائے انصار کے اتما اس وقت پمبر کے دور کے انصار تو کوئی ہمارے پاس نہیں تو بھائیتام ساعر المسلمین پھر تو تمام مسلمانوں کے جو یتیم ہیں ان کو آخر میں ان کو دے سکتے ہیں جو یتیموں کا ہے ویسے تو ہمارے دور میں یہاں یتیم تعداد ہیں ہر جگہ ہیں یتیم تعداد ہیں تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں ہاں چونکہ ان پر جو ہے زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ ان کے لیے حرام ہے ہماری زکوٰۃ فطرہ وغیرہ لہٰذا ان خمس میں سے ان کا حصہ دیا جاتا ہے ہاں لہٰذا ان کو انہیں کو ڈون کے ان کو دیا جائے جہاں تک ہو سکے فراہماتیں اور مساکین کا ہاتھ کے اندر مساکین بھی ہیں تو وہ ماں کان المساکین خمس میں سے جو سا مساقین کا ہے خ و اس کا مشرف بھی مساکین یعنی ان سادات کے مساکین ہیں بانا اول عالیہ یتامہ عال محمد کے مساخین ہیں ہاں جی اس جو ہے عیمہ علیہ السلام جن کا نصب وارانہ امہ میں کسی ایک سے بھی پہنچتا ہے ہاں جی ان کے جو سلام یتیمیں جو آج کل ہم اس کو سادات کہا جاتا ہے سادات اگر مسکین غریب ہیں جو کہ بہت ہیں اس میں ان کو دیا جائے تو فرمائے ف مشرف ہو مساکی مح الحق فل آحق تو ان میں جو حقدار سے حقدار تر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیا جائے تو وہ پر جو یتیم میں جو مراتی بحن فرمائے یہاں مرات بھائی ہے تو ان, تو ان کا مذہب مساکین ہوں یعنی سعادات کے مساکین جو سب زیادہ حقدار ہیں تو سب زیادہ حقدار سعادات کے مساکین میں سے کون ہے مساکین عالم محمد ہیں وہ نہ ملے مساکین بنی حاشمیں وہ نہ ملے بنے مساکین اولاد مہاجر ہیں وہ بھی نہ ملے جیتا مساکین ہیں، اولاد انصار ہیں وہ بھی نہ ملے تو پھر باقی تمام مسلمان مساکین غریب لوگ ہیں تو فرماتے تو ان کا مصربہ مساکیناحق فل آحق حقدار سے حقدار تب اسٹپ با اسٹپ نیچے آ جائیں ورنہ زیادہ حقدار جو کہ آل محمد ہے آج جو سادات یا سادات یتیم ہیں تو ان وہی مختص سے انہی کو دیا جائے کل یا یتیموں کی طرح سادات جو مسکین ہیں ان کو دیا جائیں وہ اپنے صبیل اور جو مسافر ہیں سادہ وہ جو آیت کے اندر تھا وہ اپنے سبیل آیا تھا آخر میں وہ اس سے کون مراد قزا لکھا وہ بھی ایسا ہی ہے یعنی وہ مسافر قومس کے ایسے میں سے جو مسافر کو دیا جگہ اس سے سب زیادہ حقدار کا لینے وہ اسی طرح سے علت گئے اس مراد یعنی سادہ عال محمد کے یا توامل ملے تو سب زیادہ وہ حقدار ہے یعنی اعظم اہلویت سے پھیلے ہوئے جو سادات وہ سب عالم محمد میں آتا ہے وہ اگر نہ ملے یتماعی بنی حشم وہ نہ ملے تو یتماء مہاجرین کے ہیں کہ مسافر یا تو مسافر کے پاس آ تو عال محمد کے مسافر وہ نہ ملے تو یتیم مہاجرین بنی حشیم کے مسافر وہ اگر نہ ملے تو مہاجرین کے مسافر وہ اگر نہ ملے تو ہاں جی انصار کے مناصر مہاجر مسافر وہ بھی نہ ملے تو عام مسلمان مسافر کو بھی دے سکتے ہیں یہ کیوں بھائی ان کو نہیں یہ حق یعنی زکات ہے کیونکہ زکوٰۃ جو ہم عام عوام نکالتے ہیں غیر غیرسعادات حرام منالی سعادات پر حرام ہے لہذا جون گرامی ہمارے علاقوں میں جس طرح پہلے بھی تھا ہاں یہ پیرانی ترکت کو سعادات جو امام ہیں جن جگہوں پر امامت کی ذمہ داریاں خطبہ وغیرہ کا امامت کا ذمہ داری اٹھا رہے ہمارے سابقہ جو ہمارے بزرگان دین نے ہمارے ہاں علاقے کے ہمارے آبا و نے ان کے ساتھ نامہ بغدا لکھا ہوا ہے ان کو سالانہ کچھ نظر دینے کا غلّات کی صورت میں اور مختلف چیزوں کے صورت میں تو وہ ہمیں دینا واجب ہے ہمارے آبا و کی طرف سے ہمارے پیرانی ترقی کا بھی ہمارے اوپر نظر تھا کیونکہ قوم و تو ہم ان کو نہیں دے سکتے تو یا آآ آآ آآ آآ کوئی خامش کے چیزیں مل جائے ہاں جیسے آج کل معدنیات نکالتے ہیں بہت سے جگہوں پر تو اس میں جو جو نکلتے ہیں وہ سادات تک پہنچایا جائے ورنہ جو ہے یہ جو نظر جو ہمارے علاقوں میں پہلے علماء کے سادات کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی ان کو دینا چاہیے تاکہ کی وہ چونکہ نظر دینا ان کے لیے ہے لیکن زکوۃ سے ان کے لیے حرام ہے تو یہ چیزیں ہمیں دینا چاہیے زہین گراہ میں سرمدِ خلی العال کے چونکہ ان پر حرام حرامیں اس لیے ہم رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کو خاص کرنے بالخمش کے ساتھ کہ خمشک جو ہے امت کا علی رسول کو دیا جائے والقمس اور یہ جو ہے آزاد گرامی اس وقت تمام قومس گورنمنٹ لے جاتا ہے کیونکہ تمام خزانہ یا گورنمنٹ یا گورنمنٹ کمپنیز جو ہے نکالتے ہیں جتنے بھی معدنیات ہیں قیمتی اور کم قیمتی اور لیکن اس میں سے سادات کا کوئی حصہ نہیں دے رہے ہیں سادات کا کہیں کوئی حصے کا نام و نہیں ہے اس طرح آج امت جو ہے سادات کے مخلوص ہیں چونکہ پوری پاکستان کی حکومت کی جو جتنی بھی سرکاری یا جیسے ادارے ہیں جو خمس نکالتے ہیں معدنات والے ان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ جہاں یہ اس کا صرف مصرف صرف جنگی امور نہیں ہے ملکی مصالح نہیں ہیں ہے ان کے لیکن سادات ہیں اس وقت پاسن میں کتنے صادات ہوں گے ہاں مسلمان جو ہیں وہ سب ہادار ان کا حصہ ملنا چاہیے لیکن اس کا کوئی نام و نشان تک کہیں پہ نہیں ہے ذاتی طور پر بھی ملے تو کوئی معدنہ ملے تو دینا چاہیے اور اگر حکومتی طور پر ملے تو بھی ان کا حصہ نکال کے سعادات کو ملنا چاہیے ورنہ کل خیون میں سادات امت کا امت کا گیربان پکڑے گا اور ان کے جو بکھے سادات ہیں مشکلات جو مبلا ہیں وہ یقیناً گیربان پکڑے گا امت کو اس چیز کا ہوش آنا چاہیے آگے فرماتے ہیں شا سری جو ہے خمس اور خمس لا تقرر و تقرار ہو خمس تکرار نہیں ہوتی سال کے تکرار سے یعنی خمس ایک چیز پر آپ نے جب خاموش نکالا نا تو اس پر ہر سال واجب نہیں ہوتی بل یہ کن بلکہ خمس ایک دفعہ نکالا جاتا ہے بالکل ماحد ہر وہ چیز جس پہ خمس آپ نے نکالا ہے کیونکہ خمس زیادہ مقدار میں نکالتے ہیں اور آپ کے پاس ایک لاکھ ہے تو بیس ہزار آپ نے خمس میں نکالنا ہوتا ہے لہذا اس لیے شریعت نے خمس ہر سال نہیں رکھا ہے سال کے لیکن زکوٰۃ کیونکہ ڈھائی فیصد ہے ہاں جی سو پر آپ نے سو پر آپ نے ڈھائی روپے نکالنا ہے جب کہ سو پر بیس روپے نکالنا ہے اس لیے قومت زیادہ میں انداز میں ایک دفعہ نکالنا ہے اس لیے بار بار نہیں لگتا ہے جس پر آپ نے قومت نکل سو دو بار نہیں لیکن پر ہر سال آپ پہ زکوٰۃ اگر پہلا نصاب باقی ہیں نصاب پہ پہنچتا ہے تو ہر سال آپ پہ زکوۃ دینا واجب ہے ایک دفعہ دینا کافی نہیں ہاں نصاب سے نیچے آ جائیں تو پھر آپ پر زکوۃ واجب نہیں ہے نصاب پورا ہوتا ہے یا نصاب سے زیادہ ہے جیسے روپیوں میں ڈھائی ہاں ساڑھے باون تو اللہ کی مالیت کا جو روپیہ ہے وہ نصاب پہ پہنچ گیا یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو ہر سال دینا پڑے گا تو یہ آپ کا جو ہے زکوٰۃ ہے کہ بعض جو ہے جو مستحقین زکوۃ تھا وہ آج کے درج میں آپ لوگوں پہنچا دیا باقی انشاءاللہ شاء پڑے گا